یا نبی اللہ وعلی نور اللہ جم الجما میں یہ حدیث کی کتاب کا نام ہے حدیث نمبر انیس ہزار چار سو اکسٹھ ون نائن فور سکس من صاحب معراج محبوب رب بے نیاز صلی اللہ تعالی علی وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ مجھ پر درود پاک پڑتا ہے تو فرشتہ اس درود کو لے کر اوپر جاتا ہے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اس درود کو میرے بندے کی قبر میں لے جاؤ یہ درود اپنے پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتا رہے گا اور اس بندہ خاص کی آنکھیں اسے دیکھ کر ٹھنڈی ہوتی رہیں گی صلی اللہ تعالی علم احمد ولی و فہدی ہی وبارک وسلم مرنے کے بعد جو عالم ہے اسے عالم برزق کہتے ہیں اور جس عالم میں ہم رہ رہے ہیں اسے کہتے ہیں عالم دنیا اور اس سے پہلے ہم عالم ارواح میں تھے اور عالم برزخ کے بعد کیا ہوگا عالم آخرت کسی کے لیے جنت کسی کے لیے دوزخ آلم برزخ میں بھی جنت اور دوزخ کے معاملات ہیں قبر جنت کا باغ بھی بنتی ہے جہنم کا گڑھا بھی بنتی ہے قبر جنت کا باغ بنتی ہے ایمان والوں کے لیے نیک اعمال کرنے والوں کے لیے فرائض و واجبات و سنن و مستحبات اچھے عمل کرنے والوں کے لئے اور قبر جہنم کا گڑھا بنتی ہے کفار کے لئے فجار کے لئے بے نمازیوں کے لئے سود خوروں کے لیے ماں باپ کو ستانے والے اولاد کو دین سے دور رکھنے والے وغیرہ وغیرہ جو گناہ کرتے اللہ کے اور اس کے رسول کے نافرمان ہیں ان کی قبر بعد انتقال دوزق کا گڑھا بن جائے اللہ کے پناہ تو جو نیکی کرے گا اللہ نے چاہا تو اس کی خبر جنت کا باغ بنے گی ایک بہت پیاری حکایت آپ کو پیش کرتا ہوں حضرت سینہ ابو غالب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ابو اماما کے پاس شام کے وقت جایا کرتا تھا ایک دن ان کے پڑوس میں ایک مریض کے پاس گیا تو وہ مریض کو ڈانٹ رہے تھے جھڑک رہے تھے اور کہہ رہے تھے افسوس تجھ پر اے اپنی جان پر ظلم کرنے والے کیا میں نے تجھے بھلائی کا حکم نہ دیا برائی سے نہ روکا تھا انہوں جوان کہنے لگا اے میرے محترم اگر اللہ پاک مجھے میری ماں کے سپرد کر دے اور میرا معاملہ اسی کے حوالے فرما دے تو میری ماں میرے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گی تو سمجھانے والے نے ڈانٹنے والے نے کہا وہ تو تجھے جنت میں داخل کرے گی تو اس کہا اللہ پاک مجھ پر میری ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے یہ کہا اور اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر گئی موت کیا ہے رو اور جسم کا جدا ہونا یہ موت ہے اور یاد رکھیے کہ روح کو موت نہیں ہے روح ہمیشہ جب سے اللہ نے بنائی اس کے بعد ہمیشہ رہے گی اور جسم سے وہ متعلق رہتی ہے اگر جسم پر کوئی ثواب ہے اس کی راحت روح کو فیل ہوتی ہے اگر جسم کے اوپر کوئی عذاب ہے تو اس کے احساسات روح کو بھی رہتے ہیں اگر جسم قبر کے اندر جنت کا باغ ہے جنت کی خوشبوئیں جنت کے پھول ہیں تو اس کی راحت روح کو بھی محسوس ہوتی ہے اور اگر قبر کے اندر جسم تکلیف میں ہے قبر نے دبا دیا دونوں طرف سے اور پسلیاں ایک دوسرے میں ٹوٹ پھوٹ کر پیوست ہو گئی جہنم کے سانپ اور بچھو عذاب دینے کے لیے پہنچ گئے تو صرف جسم نہیں روح کو بھی اس کی اذیت پہنچتی ہے ورنہ ثواب و عذاب کا کیا معاملہ ہوگا اور روح جو کفتار کی ہے وہ تو قید کر دی جاتی اور جو مسلمانوں کی روحیں ہیں وہ مختلف مقامات پر رہتی ہیں جیسے ان کے معاملہ جیسے ان کے عمل حسب مراتب اپنے گریڈز کے مطابق کوئی قبر میں تو کوئی آسمانوں کے درمیان کوئی آسمان پر کوئی چوتھے آسمان پر کوئی اعلی علی میں جہاں بھی رہے روح جہاں بھی ہو یہ جسم کے ساتھ کنیکٹ رہتی ہے ثواب بھی فیل ہوتا ہے عذاب بھی فیل ہوتا ہے اس میں مرتے وقت نوجوان نے کہا کہ اللہ پاک مجھ پر میری ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا اس کے چچا نے اسے قبر میں اتارا پھر اس پر سلیں رکھی سلیبس رکھیں ایک سلیب ایک سل گر گئی تو چچا آگے بڑھا لیکن ایک دم روک گیا اور گھبرا کر چیخ ماری وہ پوچھا گیا کیا ہوا کہنے لگا میرے بھتیجے کی قبر تو وسیع کر دی گئی اور نور سے بھر دی گئی سرحان اللہ سرحان اللہ اسی طرح حضرت سینا حمد نے اپنے بھانجے کے متعلق گزشتہ جو ابھی شکایت آپ نے سنی اس کی مثل حکایت بیان کی کہ میں نے بھانجے کی قبر میں جھانکا تو حد نگاہ تک وسیع تھی میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا جو میں دیکھ رہا ہوں تم بھی دیکھ کر اس نے کہا مبارک ہو اور حضرت سینا حمید رحمت اللہ تو فرماتے میرا خیال ہے کہ اسی بات کی برکت تھی جو اس نے مرنے سے پہلے کہی تھی کیا بات کہی تھی اللہ پاک مجھ پر میری ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے سبحان اللہ سرحان اللہ مال نہ دیکھے یہ دیکھا محبوب کے کوچے کاہے گدا انبیاء الیا صحابہ اہل بیچ کا ہے گدا نے مجھے یوں بخش دیا سرحان اللہ سرحان اللہ تو یاد رکھیے اس دو اچھی بات جو ہے ایک اچھا جملہ اس نے اچھا جملہ کہا نا کہ میرا رب مجھ پر میری ماں سے بڑھ کر مہربان ہے یہ اچھی بات کہی اس نے یہ اچھی بات ہے نا ایک اچھا جملہ اس کے لیے قبر میں راحت کا سامان کر گیا سبحان اللہ اور ایک جملہ آدمی کفر کا بک دے تو گئے حج نکاح ٹوٹ گیا ساری بادات رائے گاہ چلی گئیں اللہ کی پناہ انسان کفر میں چلا جاتا ہے تو ورل زبان جو ہے اس کو شریعت کی لگام دے کر رکھنا چاہیے شریعت اجازت دے تو بولیں بھائی شریعت اجازت نہیں دیتی جس بات کا اس کو کیوں زبان سے نکالیں اور یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تبارک کا تعالی سے ہمیں حسنے زن رکھنا چاہیے اور یاد رکھیے اللہ پاک سے حسن زن رکھنا واجب ہے واجب اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے ہمارے امال جیسے بھی ہیں ہم جتنے بھی گناہ گار ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اس کی رحمت پر ٹکٹکی تک باندھ کے رکھنی چاہیے حدیث قدسی حدیث قدسی کا کیا مطلب ہے ہم سے مطلب پوچھتے ہو بھائی ہم تو پوئم پڑھتے ہیں پوئٹری پڑھتے ہیں ہم تو فزکس پڑھتے ہیں ہم تو میتھس پڑھتے ہیں ہمیں کیا پتہ حدیث قدسی کیا ہوتی ہے اللہ کے بندے تو مسلمان بھی تو ہیں نا ڈاکٹر صاحب مسلمان بھی تو ہیں انجینئر صاحب آ مسلمان بھی تو ہیں نا پائلٹ صاحب اور مسلمان ہیں اسلام کی بنیادی چیزیں میں سیکھے نا حدیث قدسی وہ ہے کہ اللہ عز و جل اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب یا الہام کے ذریعے جس بات کی خبر دے اور نیا کلی سلا تو اسلام اسے اپنے الفاظ میں بیان فرمائے اسے کہتے ہیں حدیث قدسی تو حدیث کدسی میں اللہ تبارک و فرماتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر انیس انا ظن دی بی میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبقت رحمتی اللہ تو نے جب سے سنا دیا یارب آس را ہم گنہگاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب بونے والے جو بوئیں کاٹے یہ ہوا تو میں مر مٹا یا رب کھول نہ میرے محشر میں نام ستار ہے تیرا رب بے سب بخش دے نہ پوچھ عمل نام غفار ہے تیرا رب لاج رکھ لے گناہ کی نام رحمان ہے تیرا یارب آمین نخلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میرے آقا صلی اللہ علیہ والی ہی وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا سے پردہ فرمانے سے تین دن پہلے تم میں کوئی نہ مرے مگر اس طرح کے اللہ پاک سے اچھی امید رکھتا ہوں اللہ تعالی سے اچھی امید رکھنی چاہیے یہ بھی مسلم شریف کی حدیث پاک ہے اور حدیث نمبر ہے دو ہزار آٹھ سو ستہتر ٹو ایٹ ڈبل سیون مفتی احمد یار خان نئی رحمتہ اللہ نے اس حدیث کے تحت مر میں لکھا صوفیہ فرماتے ہیں کہ نیک بختی کی یہ نشانی ہے اس کے مقدر اچھے ہیں اس کا بخت اچھا ہے اس کی قسمت اچھی ہے اس کی علامت کیا ہے کہ زندگی بھر اللہ کا خوف غالب رہے بندہ اللہ سے ڈرتا رہے کہ میرا رب اس سے ناراض نہ ہو جائے کہیں میرا ایمان سلب نہ ہو جائے کہیں رب تبارہ کا وطلا مجھے آزاد قبر میں مبتلا نہ کر دے کہیں میرا رب اجز وجل مجھے چہنم میں نہ چھونک دے سوری زندگی خوف خدا غالب رہے اور مرتے وقت اللہ تعالی سے امید ہونی چاہیے سرحان اللہ جو نیک ہے نیکیاں قبول ہونے کی امید رکھے کہ میں نے جو بھی نیکیاں کی جیسی بھی کی اللہ میرا رب مجھ پر بہت مہربان ہے میری ماں سے بڑھ کر مہربان ہے میری نیکیوں کو قبول فرمائے گا اور اگر گناہ گارے تو رب سے اچھی امید رکھے کہ میرا رب جب مجھ پر میری ماں سے بڑھ کر مہربان ہے تو میری خطاؤں کو معاف فرمائے گا فرحان اللہ اچھا امید کیا ہے کہ گناہ کرے اور اللہ سے رحمت کی امید رکھے نہیں نیکیا کرے اور فضل کی امید رکھے بدکاری کرے گناہ گاری کرے سود کا لین دین کرے رشوت کا لین دین کرے نماز ایک نہ پڑھے ماں باپ سے تو تڑاک کرے اولاد کو دین کے قریب نہ آنے دے نہ چہرہ مسلمانوں والا نہ رہن سین مسلمانوں والا اور ہائے دنیا ہوئے دنیا اور نشے اور شراب اور استط فر اللہ گنا پر گنا گنا پر گنا اور امید رکھے تو یہ کیا ہے یہ امید نہیں ہے یہ دھوکہ دھوکا اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنے والی بات ہے حضرت سینا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی روایت کرتے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو گناگر آدمی اللہ تبارہ کا و تعالی کی رحمت کی امید رکھتا ہے وہ اس بندے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہوتا ہے جو بڑا عبادت گزار ہونے کے باوجود اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ کی رحمت اور اللہ تعالی کا اطاعت گزار ہونے کے باوجود یہ امید نہیں رکھتا کہ اسے اللہ تعالی کی رشمت ملے گی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی سے اچھی امید رکھنی چاہیے یہ نہیں کہ آدمی عمل کر کے یا بغیر عمل کیے بے خوف ہو جائے یہ امید نہیں ہے یہ کیا ہے یہ جررت اور کس پر استغفر اللہ اللہ پر ضرورت میرے آکر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک نوجوان کے پاس تشریف لائے نظر کا عالم تھا دنیا سے جانے کا عالم تھا فرمایا کیا محسوس کر رہے ہو عرض کی اللہ کی رحمت سے امید ہے اپنے گناہوں پر خوف زدہ میرے آکا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا ترمیزی شریف کی حدیث سے پا اور حدیث نمبر ہے نو سو پچاسی نائن ایٹ فرمایا کس وقت فرمایا جب نزا کا عالم تھا ایک شخص پر ایک نوجوان پر فرمایا ایسے وقت میں یعنی بوقت نذرا دنیا سے جاتے ہوئے انتقال کے وقت ایسے وقت میں جب بندے کے دل میں دو چیزیں جمع ہو جائیں اللہ پاک اس کی امید پوری فرما دیتا ہے اور اس کے خوف سے اسے امن عطا فرماتا ہے ہمارے پیارے کا صلی اللہ علیہ ولی وسلم کا فرمانے علی شان فرشتوں نے مجھے بتایا اس کے مطابق میری امت میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اللہ پاک کی رحمت کی وسط دیکھ کر لوگوں کے سامنے خوب خوش ہوتے اور اللہ پاک کے خوف کی شدت کی بنا پر چھپ کے روتے ہیں اور صبح شام اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں بہترین لوگ امت مصفا کے کون ہیں جو اللہ کی رحمت کی وسعت دے کر خوش ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے خوف کی وجہ سے چھپ چھپ کے روتے ہیں اور صبح و شام رب عنا از وجل کا ذکر کرتے رہتے ہیں. کس طرح تلاوت نماز روزہ حج زک ذکر اذکار درو شریف طیبہ استغفار وغیرہ وغیرہ یہ سب جو نا ذکر کی بہت قسمیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہماری قبر جنت کا باغ بنے جنم کا گڑھا نہ بنے تو اس کے لیے ایک اچھا عمل یہ بھی ہے کہ ہم اپنے رب عز وجل سے اچھا گمان رکھیں اللہ تبارک و تعالی سے امید رکھیں کہ وہ کرم فرمائے گا اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف فرمائے گا اپنے کرم سے ہماری نیکیوں کو شرف قبولیت بخشے گا جب کہا اسیاں سے میں نے سخت گنہ گاروں میں ہوں جس کے پلے نہیں ان گنہ گاروں میں ہوں بول اٹھی رحمت نہ گھبرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو اس کی رحمت کی امید لگاتے ہیں اس پر چھما چھم برستے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حسن زن کی توفیق عطا فرمائے اس کی ذات سے بھی حسن زن رکھیں